إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يظنله فلا هادي له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 قواته ولا تموتن ما ان كنتم مسلمون يا يوحنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ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 قال الله سبحانه وتعالى في السلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصدق بين أخويكم واتقوا, واتقوا الله لعلكم ترحمون اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مدين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ہوں کے لیے لاتعداد رود السلام سید المرسرین امام المجاہدین جناب مسمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رکھتے صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر محترم دوستو بھائیوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے بدا سے کی بات کی تھی کہ دین میں ایسا نیا کام پیدا کر لیا جائے کہ جس کی بنیاد پر انسان کافر ہو جائے وہ کام کرنے والا شریعت اسلام سے ملت اسلامیت خارج ہو جاتا ہے اللہ سبحان قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں بین خوات کہ بے شک مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحم کا سبب بن جاتا ہے یعنی یہ جو ایک دوسرے کی اصلاح ہم لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے اگر اصلاح نہ کی جائے اور فقط بس کہیں کہ فلاں غلط لہذا اس سے میرا کوئی لین دین نہیں کوئی دعا سلام نہیں کوئی سلسلہ نہیں ملت اسلامیہ نے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں سکھائی اہل بدت کی تقسیم در تقسیم کی گئی بہت ساری وداعت کو بہت سارے اشکالات کو بیان کیا گیا لیکن کون سی وداعت جن پر عمل کرنے والا نیچے والا حصہ جو ہے نا اس کا نیچے والا ممکن ہے اس کی تھوڑی آواز ہوگی ایسی بدعت پر عمل کرنے والا کہ جو انسان کو کافر کر دیتی ہے وہ تو اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. اس کا نماز پڑھنا اس کا زکات دینا اس کا حج کرنا اس کا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا لیکن ایک بدعت ایسی ہے جس سے انسان مسلمان جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے وہ فاجر ہو جاتا ہے نافرمان فرمان ہو جاتا ہے دوسرے معنی میں اب اس بدعت کو بنانے والا اس پر عمل کرنے والا اس کی کیا حیثیت ہے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے کیا وہ مسلمان ہے کیا وہ کافر ہے کہ جس کی بدعت کفریہ نہیں ہے؟ اس پہ انشاءاللہ اللہ گفتگو کریں گے بدت کرنے والے کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ بدعت کرنے والے کی کیفیت نوعیت اسباب کیا ہیں کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس عمل سے جاہل ہو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بدعت ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اس کی تعویل موجود ہو کہ میں اس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہوں پھر بھی اس پہ گرفت نہیں ہوگی اسی طرح اسباب معلوم کیے بغیر کسی پر فتوا لگا دینا یہ مناسب نہیں اور اہل علم کا کام نہیں ہے بدت غیر مکفرہ کی تعریف سن لیں ان اللہ پھر موضوع کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں ایسا کام ایسا فیل جس سے نہ تو کتاب کی تکزیب یعنی قرآن کریم کی تقزیب لازم آتی تھی نہ ہی اسے اللہ کی تقزیب ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب ہو اور نہ ہی شریعت یعنی دین کی تقزیب چار چیزیں ہو گئی کتاب اللہ کی بھی تقزیب نہ ہوتی ہو اللہ کی بھی تقزیب نہ ہوتی ہو اللہ کے رسول کی بھی تقزیب نہ ہوتی ہو اور نہ ہی دین کی تقزیب ہوتی ہو اگر اس عمل سے ان چاروں کے ساتھ تکزیب نہیں ہو رہی نہیں جھٹلایا جا رہا تو ایسی برا کو غیر مقصرہ کہتے ہیں یعنی ایسا کام دین میں نیا ایجاد کر لینا جس سے بندہ کافر نہیں ہوتا رہتا مسلمان ہے گنہگار ہو جاتا یہ علمی سا نکتا بیان کیا ہے تو اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مناظرے بھی ختم ہو جائیں گے بہت سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے ہمارا مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں گروپ کو کافر بنا کے جہنم میں بھیجنا ہے ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ ہو ہمیں حکم دے رہے ہیں فصلی ہو بین آپس میں اصلاح کرنی ہے مسلمان کی جو کافر ہے جو مشرق ہے اسے چھوڑیے اس پہ حجت اسمام کر کے اس کا خاتہ ختم ہو جائے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا لیکن ایک شخص مسلمان ہے لیکن اہل بدت میں سے ہے بدت کرتا ہے وہ گنہ گار ہے وہ معاشی ہے اس کی اصلاح کی جائے گی اور یہ یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بدات ہوتی تھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج یہ چیزیں پیدا ہو گئی صحابہ کے سامنے بھی بداعت ہوتی تھی صحابہ نے کیا کیا بداعت غیر مکفرہ صاحبہ کے سامنے ہوئی صحابہ نے کسی قسم کی کوئی تلوار نہیں نکالی نہ کفر کے فتوے نہ ملت اسلامی سے خارج ہونے کے فتوے نہ مرتاد ہونے کے فتوے کسی صحابی نے نہیں لگا اس کی میں مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ ہاں جو کبائر صحابہ تھے بڑے بڑے جلیل القدر صاحبہ صحابہ سارے انشاءاللہ بخشے ہوئے جنتی ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن علم کے حساب سے کوئی نبی علیہ السلاط و السلام کی مجلس میں ہر وقت بیٹھا رہتا تھا سیکھتا رہتا تھا علم کے اعتبار سے جن کو نبی علیہ السلام نے مقام دیا اس اعتبار سے رہا ہوں کبائر صحابہ جو تھے ان کے سامنے بھی دیتے ہوں ان کا طرز عمل کیا تھا اور ہمارا کیا ہے اس میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا جب کمپیریزن کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی سنیے مروان بن حکم یہ مسلمان تھا وقت کا خلیفہ تھا جائر نہیں تھا زبردستی نہیں کرنے والا تھا آزاد بن یوسف کی طرح یہ شخص بہت ساری بداعت کرتا تھا لیکن صحابہ کرام نے اس کی خلافت سے منہ نہیں موڑا اس کی بیت تو نہیں توڑا اس کو اپنا امام مانا اس کو اپنا خلیفہ مانا اور اس کی پی پیچھے چلتے رہے اس کی کون سی بداعت تھی ایک تو وہ نمازوں کو تاخیر کے ساتھ ادا کرتا تھا بہت لیٹ کر کے بعض نمازوں کو بہت دیر سے ادا کرتا تھا اس کو صحابہ بدعت سمجھتے تھے اور دوسرے نمبر پہ یہ نماز عید جو ہوتی ہے نماز عید جو ہوتی ہے اس سے پہلے خطبہ دیتا تھا یہ بھی بدعت ہے یاد رکھیے گا عید انشاءاللہ آ رہی ہے ہے نماز عید سے پہلے خطوہ دینا یہ بدت ہے اور یہ مروان بن حکم نے شروع کی اور اس کی تیسری بدت جو تھی وہ یہ خطوہ جمعہ بیٹھ کے دیا کرتا تھا بیٹھ کے خطوہ جمعہ دینا یہ بدت ہے جو بھی دیتا ہے بغیر مجبوری کے کوئی شخص ہوتا ہے اس کی ٹانگوں کا پرابلم ہوتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا یا کوئی مزاج یا بیماری کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے لیکن یہ شخص بیٹھ کے خطبہ دیا کرتا تھا اس کی یہ مشہور بدتیں ہیں جو اس نے قائم کی تھی لیکن صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالن جیسے اور اسی طرح دوسرے بڑے صحابہ جو تھے زندہ تھے وہ اس کے ساتھ رہتے تھے اس کو اپنا حاکم مانتے تھے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے جمعہ پڑھتے تھے سارے معاملات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالن بیان کرتے ہیں کہ اسی مروان بن حکم نے صحیح مسلم کے اندر یہ ان کا قول آتا ہے آٹھ سو انسی نمبر کے اوپر کہ مروان بن حکم نے سب سے پہلے عیدگاہ کے اندر ممبر لے جانے کی بدت ایجاد کی تا. جب یہ ممبر لے کے عیدگاہ کے اندر پہنچتا ہے صحابہ نے ان کا رد بھی کیا یہ نہیں کہ بات بتنے کرتے رہے وہ چپ رہے نہیں ایسی بات نہیں بدت کا رد ضرور کریں گے ہے لے جاؤ بدت کی تردید ضرور ہوگی اہل علم کے تھرو اب یہ ممبر لے کے پہنچتا ہے اور وہاں جا کے اس نے شروع کیا کام ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے سامنے کھڑے ہو کے کہا اس نے کہا کہ ت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ادگاہ کے اندر کبھی ممبر نہیں لاتے تھے تو ممبر لے کے آیا ہے تو نے نبی کی مخالفت کی ہے اور تو نماز عید سے پہلے خطبہ دے رہا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے تو نے سنت کی مخالفت کی ہے تو بدعت کو ایجاد کرنے والا ہے اور تیسری بات اس نے کہی تھی اس نے کہا تھا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تجارت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے ساتھی کسی تجارتی قابل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جمعہ میں کھڑے ہوئے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تجھے اس سے معلوم نہیں ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کے دیا جائے گا بیٹھ کے دینا پھر آتے تردید کر دیتا چپ نہیں رہے بلکہ ایک صاحبی صحیح مسلم کے اندر آتا ہے بشیر بن مروان یہ بھی ایک خلیفہ تھا اور صحابی ہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس طرح ہوا کے اندر بار بار اوپر کر رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہتا ہے سنو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جب بھی خطبہ بیان کرتے تھے اپنی شہادت والی انگلی ہلایا, ہلایا کرتے تھے اس کو ہڑکا دیا کرتے تھے تیرے اللہ دونوں ہاتھ ہلا کرے تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے بدت قائم کی ہے اتنی سی بات کا بھی راد کرتے تھے صاحب یہ نہیں کہ ایسے کھلی لگام چھوڑ دی اور اسی طرح ایک شخص انہیں خلافا میں سے تھا بیٹھ کے خطوہ دے رہا تھا تو صحابی اندر آئے تو آ کے کہنے لگے ان الہا الح داض خبیر کے اس خبیر کی طرف دیکھو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے بیٹھ کے خطوہ دے رہا ہے اس خبیر کی طرف دیکھو صحابہ اس طرح ساس الفاظ بھی استعمال کرتے تھے بدعت کرنے والے پیار محبت کی اسٹوریاں نہیں بات ٹھیک ہے جیسے ایسے ہی تردید اپنی جگہ ہوگی بدعت کی جو ہے مخالفت ضرور کی جائے گی اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح بدعات کی تردید کی لیکن ان بدعات کے باوجود کیا صحابہ کرام نے ان کو خارے جاس کر دیا کہ یہ لوگ اب ملت سے خارج ہو گئے ملت اسلامیہ سے کیا صاحبہ کرام نے ان ساری بدعات کو دیکھنے کے بعد ان کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان سنو اور صحیح فام سمجھو حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ جامع کے اندر کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تہتر فرقے بنیں گے میری امت کے تہتر فرقے بنیں گے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا صرف ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا گروہ ہے شاگرد کون ہیں اور شریعت کو سمجھ گون رہے ہیں محمد رسول اللہ کے صحابت شاگرد رسول صحابہ کرام شریعت سمجھ رہے ہیں تاکہ امت تک پہنچانی ہے بلے گو این نہیں آیا کے تحت ایک ایک حدیث من و عن اس کا فہم پیش کرنا ہے کہ ہمارے نبی اس طرح بات سمجھا رہے تہتر پھر کے بنیں گے بہتر جہنم میں ایک جنت میں جائے گا صاحبہ نے عرض کے اللہ کے رسول وہ کون سا مان علیہ ہی وہ صحابی جس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں اب یہ جو بہتر ہیں کیا یہ دائمی جہنمی ہیں یہ بھی تو کہا دیکھا جائے گا نا کہ نبی کی امت کے تہتر فرقے بن رہے ہیں 72 جہنوں میں جا رہے ہیں ایک جنت میں جا رہا ہے جنت والا تو گارنٹیڈ ہو گیا نا کہ یہ جنتی ہے بس اس کا جہنم میں کوئی کام نہیں یہ تو جنت میں گیا لیکن یہ جو بہتر ہیں جہنم میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا یہ دائمی جہنمی ہیں یعنی کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے بالکل ایسی بات نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فتح ابن تیمیہ کے اندر امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا یہ بہتر گروہ جو ہیں یہ دائمی جہنوی تو امام احمد بن ہمبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہتر پھر کے جہنم میں یہ دائمی نہیں ہے کیونکہ یہ کافر نہیں مسلمانوں کا گروہ ہے مسلمانوں کے ہی گروہ ہیں اپنی بدعات کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے لیکن جہنم سے نکال لیے جائیں گے دائمی جہنمی نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو کہ یہ جو ہم بدعات دیکھتے ہیں ایسی بدعات جو بندے کو کافر نہیں بناتی اس بنیاد پر کسی کو مستقل جہنمی کہہ دینا اس کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دینا یہ بہت بڑی خطا ہے جس سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اور آپ کے صحابہ کا معاملہ تھا آپ کی تعلیمات جو تھی اس سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ جو شخص بداعتیں غیر مقبرہ کرتا ہے ایسی بدت کرتا ہے جو دین سے خارج نہیں کرتی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا ہاں وہ اہل سنت سے خارج اس پہ علما کا اجماع کہ جو شخص بداعت پہ ڈٹا ہوا ہے بدعتیں کر رہا ہے بدتیں نکال رہا ہے اب یہ شخص اہل سننا وال جماعت سے خالی یہ اہل بدت میں شمار ہوگا اہل سنت سے یہ خارج ہو اب یہ اہل فضت میں شمار ہوگا ان بہتر گروہ میں سے شمار ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا نام فرمان ہو گیا رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیمات دیتے تھے اور یاد رکھیے آج کے مشہور اسکالر ہیں بہت بڑے عالم ہیں نامور عالم ہیں یہ سات جولائی کو جامعہ محمدی عام خاص بار میں بھی آ رہے ہیں ڈاکٹر عبد الرشید اظہر صاحب بہت بڑی علمی شخصیت ان کا ایک فتویٰ سناتا ہوں اسی بارے کے اندر اسی متعلقہ موضوع کے بارے میں ہے کہ کیا یہ شخص کافر ہے یا کیا معاملہ ہے سنیے وہ کہتے ہیں کہ بدا تغرا پر عمل کرنے والا بدا تغرا اسی کو کہتے ہیں کہ ایسی بدا جو انسان کو کافر نہیں بناتی بندہ مسلمان ہی رہتا ہے گناہ گار ہو جاتا اس کی مختلف حکم ہیں لیکن سنیے یہ لوگ فاضر ہیں فاسق ہیں یہ لوگ فاضر ہیں فاسق ہیں اہل معاشی ہیں یعنی گنےگار لوگ ہیں اور مسلمانوں کی طرح ہیں ان سے محبت بھی کی جائے گی ان سے بغض بھی کیا جائے گا ان کے عمل کے مطابق صرف محبت نہیں ان سے بغض بھی کیا جائے گا اگر یہ شدت اختیار کرتے ہیں تو ان سے نفرت بھی کی جائے گی اپنی بدتھ میں سختی کرتے ہیں سمجھانے کے باوجود نہیں آتے تو ان سے نفرت بھی کی جائے گی لیکن قطع چل نہیں کی جائے گی کہ بالکل رابطے ختم ایسی بات نہیں بغض و عداوت رکھی جائے گی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں ان سے یہ محبت اور ان سے بغض ان کے ایمان اور استباع کے مطابق ہوگا ان کو خارج از ملت کر دینا ان کو کافر قرار دینا ان سے قطع تعلقی کرنا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے دینا اہل سنت وال جماعت کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو اس طرح کی بداعت کرتا ہے دین کے اندر کہ جو اس کو کافر نہیں کرتی اس کے کفر کا فتویٰ دے دینا اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر دینا اس کے اوپر فتوا لگا دینا کہ اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی فرماتے ہیں کہ اہل سنت وال یعنی سل سال صحابہ اکرام کا ایسا طریقہ میں موجود نہیں ہے اللہ ان اہل بدت جو غیر مکفرہ ہیں جس سے وہ کافر نہیں ہوتے مسلمان ہوتے ہیں ان سے اہل سنت نے یعنی اہل الحدیث یہ یاد رکھیے اہل سنت شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ طالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ اصلی اہل سنت در حقیقت اہل حدیث ہے. اصلی اہل سنت در حقیقت اہل حدیث ہے. تو جو میں اہل سنت وال جماعت کہتا ہوں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ جو بھی ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے جتنے بھی گروپ ہوں تو اہل سنت میں اہل بدت کے ساتھ معاملات میں کیسے پیش آنا ان سے جنگ کرنی ہے ان سے منہ موڑ لینا ہے دعا سلام ختم رشتہ داری ختم ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا سبق دیا ہی نہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو پورا حق ادا کرتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے بھائی اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا واحض کو تم فضلو ولو کا نزا قربا انصاف کے ساتھ پیش آؤ عدل کے ساتھ پیش آؤ چاہے وہ تمہارا رشتے داری کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آؤ ہم نے ان کے ساتھ انصاف کرنا اور یارو اگر بیٹا فتح ہو باپ کا نافرمان فرمان ہو جائے اسے گھر سے کوئی باپ نہیں نکالتا بلکہ اس کے بڑے بھائی اس کو سمجھاتے ہیں اس کے رشتہ دار اس کو سمجھاتے ہیں اس کا باپ بھی سختی کرتا ہے اس کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں دیکھ تیرا باپ ہے اس کو سمجھ لے یہ نہیں ہوتا کہ اسے نکال دیا کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ایسی بات تو ہم معاشرے میں چھوٹے چھوٹے گناوں پہ نہیں کرتے شریعت نے ہمیں سبق کی یہی دیا ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے نہ کہ رشتہ داری توڑ لینی ہے تعلقداری ہی ختم کرنی ہاں جن بنیادوں پر قطع کی کی جائے گی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کس بنیاد پہ کسی سے تعلق توڑا جائے گا وہ ایک علیحدہ مو دوسرے نمبر پہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا نرمی سے پیش آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے دو آٹھ سو نمبر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے اوپر وئی کی ہے کہ آج جیف تیار کرو اللہ میرے رب نے میرے اوپر وہی نازل کی ہے کہ آج جی اختیار کرو آج جی اختیار آج اس بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندیاں دے جو اکڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا یہ ہے یہ اللہ کا قانون وہ کسی فیلڈ کے اندر ہی. جو اکڑے گا وہ ٹوٹے گا سفیدے کا در آپ دیکھتے ہیں نا کیسے سیدھا ہوتا ہے بالکل تھوڑی سی آندھی چلے پورے کا پورا زمین پہ آیا اور جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اللہ اکبر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ ایک مضبوط راک چمارا اس لیے آج یہ اللہ نے نبی علیہ السلام پہ گئی کی ہے کہ آج بھی اختیار کرو اللہ آج کو پسند کرتا ہے کوئی کسی پر فخر نہ کرے ڈرے وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں اللہ اکبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ان کا واقعہ سنایا تھا نا وہ قبروں کو دیکھتے تھے رونے لگ جاتا باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سات مرتبہ جنت کی بشارہ دی اور کہہ دیا عثمان آج کے بعد عمل نہیں بھی کرے گا میرا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا اس کے باوجود رو رہے ہوتے اور بغر سے کہتے ہیں میں تو جنتی ہوں تو جنت میں جائیں گے بالکل انشاءاللہ شاء اللہ جنت میں جائے گا اس میں کوئی شک نہیں اس میں ذرا برابر شک نہیں لیکن اس کے ضرور اس کی وجہ سے اللہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے پکڑ بھی سکتا ہے اللہ اس کو اپنے نافرمان فرمان بندوں میں شامل کر شاید. شیطان کتنا برگزیدہ تھا کبر کیا ختم ہوگا سلسلہ ہی ختم ہوگی اور خیر خائی کی جائے گی ایسے مسلمانوں سے ایسے اہل بدر سے کہ جو کافر نہیں ہوتے اپنی بدر کی وجہ سے ان کے ساتھ خیر خائی کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صحیح بخاری کے اندر آتے پچپن نمبر حدیث ہے یہ خیر خائی کیا چیز ہے کس کے ساتھ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خائی کرو اللہ سے خیر خائی کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو تو تسلیم کر لو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو یہ اللہ کی بھی خیر خائی ہے تمہاری بھی خیر خائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خائی کرو خلیفت المسلمین کی جو ہے خیر خائی کرو اور اپنے بھائیوں کی خیر خائی کرو مسلمانوں کی خیر خو چونکہ جو مسلمان ہے اسے خیر خائی کی جائے گی اور اس کے بعد ایسے بندے کی پریشانیوں کو بھی دور کیا جائے گا اللہ حوات. بڑی پیاری حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیالیس ہے اور صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ہسی. بہت زبردست حدیث اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا بڑی پیاری حدیث اور دو ہزار دو سے لے کر آج تک یہ حدیث بڑی پیاری لگی بڑے بڑے لوگ اس حدیث کو چھوڑ بیٹھے بڑے بڑے علماء نے اس کو رد کر دیا اور اس کی مخالفت میں اتر آئے رسول کائنات نے فرمایا تھا ارے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس سے ظلم کرے گا نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے گا نہ اس کے بدلے ڈالر لے گا دے گا نہ اس کے بدلے گرین کارڈ دے گا نہ اس کے بدلے اپنی جماعتوں کو بچائے گا نہ اس کے بدلے اپنی گاڑیوں کو بچائے گا نہ اس کے بدلے اپنی سیٹوں کو بچائے گا ساری کائنات ختم ہو جائے وہ قتل کر دیا جائے وہ قتل ہونا پسند کر لے لیکن اپنے بھائی کو کسی صورت میں دشمن کے حوالے نہیں کرے گا کسی سورت کے مجبوریاں تھیں حکمت ہے جناب جماعت ختم ہو جاتی ملک برباد ہو جاتا ارے سارا کچھ لوٹ جاتا اور کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا ایک مسلمان کی قدر اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بڑھ کے ہے ارے جاؤ بیت اللہ سے بڑھ کے مسلمان کی عزت ہے اس کا وکار ہے اس کی عزمت ہے اور تم دوروں کے لیے جماعتوں کے لیے مسلمان کو کافر کے حوالے کر دو اللہ اکبر یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کائنات کے حبیب نے تو ہمیں درد ہی نہیں دیا رائے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے گنا ہوتے رہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ایک شخص شراب پی لے اسے علاقے سے نکال دیں اسے کافر کہہ دیں اس کے ساتھ تالو توڑ دیں ایک شخص سود کھا لیں کیا کریں اس کے ساتھ اللہ حضر. ارے وہ گنہگار ہے گناہ کبیرہ کر رہا ہے وہ سود کھانے سے کافر تو نہیں ہو گیا سود کی حرمت اپنی جگہ پہ سود کا گناہ اپنی جگہ پہ سود کی جو برائی ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ گناہ کبھی آ رہے رہے گا وہ اہل حدیث وہ غیر اہل حدیث نہیں ہو جائے گا اہل سنت سے خارج نہیں ہو جائے گا مسلمانی سے نہیں نکل جائے گا وہ خدا کار ہیں وہ گنے گار ہیں کل اللہ سے معافی مانگ لے اللہ سارے کے سارے گناہ یبدل اللہ سیاسی محسن سارے وہ گنا اللہ نے کیوں میں بدل دے، مالک کے سامنے یا علماء زبان نہیں سمالتے اللہ کی قسم بڑے بڑے گناہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ تو مسلمانیت سے ہی خارج ہو گئے اور یہ خارجیوں کا کی دادا خارجیوں کا خالص جو گناہ کبیرہ کی بنیاد نے بندے کو کافر کر دے گا. مسلمان کا نہیں گنہ گار ایسے سمجھاؤ اللہ کرو تمہارا بھائی اللہ کی قسم اللہ تمہیں قرآن میں کہتا ہے تمہارا بھائی ہے گنہ گار وہ بھی تمہیں تمہاری ابیز تمہیں کہتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے گنےگار اسے سمجھاؤ اسے سکھاؤ اسے مسجدوں میں لاؤ اسے اولا مال سے ملواؤ اسے اچھی مدلس میں بٹھاؤ ان اللہ ہو سکتا ہے وہ تم سے پڑھ کے اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے اللہ کے سامنے زیادہ صحیح کرنے والا بن جائے ارے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائے وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے ہو سکتا ہے تم اس کے لیے کوشش تو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے کل قیامت کے روز اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتی اور سنو تم اللہ کی قسم بھائی کی اصلاح کرو اسلح اگر تم اس کی پریشانی دور کرو گے اللہ قیامت کے روز تمہاری پریشانی دور کرے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کی حاجت پوری کرو گے اللہ قیامت والی دن تمہاری آج سے پوری کرے گا اگر تم اس کی پریشانی دور کرو گے کیا کے روز اللہ تمہاری بہت بڑی پریشانی دور کر دے. بہت بڑی پریشانی کیا ہوگی اس الفاظ پہ غور تو کرو ذرا کیا ہوگی برا؟ کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر اور یہی پریشانی ہوگی اللہ کی قدم آر مومن کو اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو مسلمان ہیں گنہ گار ہیں تو کیا ان کی خیر خائی کرتے ہیں ان کی پریشانی کو دور کرتے بلا ہی پریشانیاں گنوانے لگو مسلمانوں کی تو جمعہ اسی رخ چلا جائے گا لیکن وقت بہت تھوڑا ہے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا دیکھو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرو گے اللہ تمہاری سب سے بڑی پریشانی دور کرے گا وہ پریشانی ہے جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ ان اللہ تعالیٰ میرا رب ضرور دے اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی قیامت کے روز پردہ پوشی کرے یہ ساری کے سارے جو میں نے حدیث کے مختلف الفاظ سنائے ہیں ایک حدیث میں صحیح بپاری مسلم کی حدیث ہے اس میں شامل ہے کہ مسلمان کی پردہ پوشی لیکن یہ بھی یاد رکھو تب کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایسا مسلمان جو اپنے بھائیوں کو نقصان دے رہا ہو نقصان دے رہا ہو ان سے پیسے لے کھا جائے ان کو دھوکہ دے کہ جناب آؤ ایک نمبر چیز ہے یہ لے جاؤ اب یہ کوئی پردہ پوشی نہیں مجھ سے تو کم از کم کوئی پوچھے گا فلاں بندہ اگر مجھے معلوم ہوا اور کنفرم ہوا تصدیق ہوئی تو میں کچان یہ بات نہیں چھپاؤں گا کہ فلاں بندہ صحیح نہیں میں فوراً کہہ دوں گا اس کے پاس نہ جانا کیونکہ وہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے تنگ کرتا ہے تب کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایسا عیب چھپانا جو ہے یہ کوئی پردا پوشی نہیں ہے یہ اس کے اندر ایب ہے جو مومنوں کو نقصان دے رہا ہے ایک عیب ہوتا ہے ذاتی طور پہ ایک عیب ہوتا ہے جو مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہو جب مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہوں تو اس کے عیب کو چھپانا نہیں چاہیے واضح کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میرے بھائی میں بیان کر رہا تھا کہ ایسی بدعت کرنے والے افراد جس سے وہ کافر نہیں ہوتے ان سے کیسے مراسم ہوں گے کائنات کے حبیب نے بہت ساری حفیظ سے یہ ثابت ہوتا ہے اسے عقیل بھی نہیں سمجھا جائے گا اس کے ساتھ سلام دعا بھی رکھی جائے گی اس کے ساتھ مسکرا کر اس سے ساری حدیثیں موجود ہیں وقت تھوڑا مختصر کر رہا ہوں اس سے مسکرا کر ملا جائے گا اس کی سیمار بھی کی جائے گی اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اس کی دعوت کو بھی قبول کیا جائے گا اس سے میل جول بھی رکھا جائے گا اس اس کو نصیحت بھی کی جائے گی اس سے اشار قربانی کا جذبہ بھی قائم رہے گا سارے معاملات اس کے ساتھ ہیں یہ یاد رکھیے یہ نہیں کہ میرا منہ شمالا اور اس کا جنوبا ایسی بات نہیں شریعت نے نہیں توڑا نہ صابہ نے توڑا نہ تابعین تبا تابعین نے توڑا نہ محدثین نے توڑا ہاں اگر وہ اہل بدا سے مکفرہ کر گیا کفر والے کام کر گیا دین میں نئے نہیں ایک ساتھی غیرت رہا یہ بدا ت کیا دوبارہ سمجھ لیجیے بدا ت مقفرہ ایسی بدا کہتے ہیں بدت تو بدت ہی ہے لیکن بدت جو ایسی بدعت جی اس کو کافر بنا دے مثال کے طور اس وقت صحابہ کے دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں قبروں سے جا کے کوئی شخص یہ نہیں اتجا کرتا تھا کہ تو مجھے رزق دے دے تجھے مالا مال کر دے صحت دے دے اولاد دے دے بیٹے دے دے سارے معاملہ اس طرح کی مناجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہ نے نہ سکھائی نہ شریعت نے بتائی آج اگر جو کرتا ہے یہ دین میں نیا کام ہے اور نیا کام بھی ایسا ہے جو اسے کفر بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا یہ نیا کام ضرور ہے لیکن یہ کفریہ کام ہے اگر وہ اس پہ کرے گا میں حجت کے بعد اس کو فارغ کر دیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ فارے گا ملا ہے ملت اسلامیت سے خارج ہے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت لمبا ٹاپک تھا لیکن مختصر اس بات کو سمجھیے ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے ممتاز بات جو ہیں اس کو ایک دم ہٹا دیجئے کہ دیکھیے کوئی بھی گنہ گار ہو میرا سکا بھائی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بنیاد پر کیا میں اس سے بالکل ساری زندگی تعلقات ختم کر دوں میں اسے اس سمجھاؤں بھی نہ اس کی تیمارداری کو ہی نہ جاؤں میرے بھائی وہ گنہ گار ضرور ہے لیکن اللہ کے یہاں گنہگار اللہ ہو ایک آنسو کی مار سارے گناہ صرف ایک آنسو کی ایک آنسو گرے کائنات کے حبیب نے فرمایا اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر ایک آنسو کی مار اور ہم نے اس سے سارے معاملات ہی ختم کر دی بالکل اس سے مسلمانیت ہی ختم کر دی اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ اپنے مزاج کو ٹھنڈا کیجیے شریعت کے مطابق ڈھالیے صلاب صالحین کے فام کو سمجھیے انہوں نے کس طرح قرآن و سنت کو سمجھا تھا اور اس اپنی سمجھ کو جو قرآن و سنت سے آف تھی بنیاد قرآن و سنتی تھی قرآن و سنت سے آج کے کوئی چیز نہیں تھی لیکن صحابہ اکرام نے صابئی نے صحابہ سے سیکھا صابئین سے تبا تابین نے سیکھا اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا آیا تو اس شریعت کو سمجھیے اس کے اندر جتنی نرمی شریعت نے کی ہے میرے بھائی اس سے زیادہ آپ سخت ہوں گے تو گنے گار ہوں گے اور یاد رکھیے آج اکیس رجب ہے آج اکیس رجب ہے نا کل بائیس رجب کل بائیس رجب اور اس میں بدعات کی جاتی ہیں بدعات کی جاتی بدوت ہوتی ہے کونڈے کرنا <coughs> اس میں تھوڑی سی وداوت کرتا چلوں کونڈے کرنا پہلے تو یہ کونڈا لفظ جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کا کیا مانا پنجابی میں تو کونڈا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کونڈا جو دستک دینے کے کام آتا ہے ایک ہوتا ہے کونڈا کرنا کسی کا کباڑا کرنا ایسے ہی ہے نا جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا تو فلاں بندے کا یار کونڈا ہی ہو گیا ایسے کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر ایسے کوئی ملتی ہوگی اس اب یہ کون سے کونڈے ہیں یہ بندے کے ایمان کا کباڑا کرنے کی کوشش ہو رہی بندے کے ایمان کا کباڑا ہو جائے امام جاسر صادق کے کنڈے یعنی امام جافر صادق کا بھی کونڈا کرو اور جو پھر غیر اللہ کی نظر و نیاز دے گا اس کے ایمان کا کونڈا کرو ہر دور کے اندر اللہ کی قسم ان کفار کے ایجنٹوں نے ان قرآن میں زیادتی اور کمی کرنے والے لوگوں نے اور جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتاد ہو گئے یہ باتیں کرنے والے ہر دور میں اسلام کے دشمن رہے آج بھی دیکھ لو لیکن الحمدللہ للہ قرآن و سنت کے دائی سلف سال ان کے منت کو لے کے چلنے والے لوگ انہوں نے ان کی بدعات کو ان کے نظام کو ان کی باتوں کو اتنا زیادہ ننگا کر کے رکھ دیا کہ آج الحمدللہ بہت کم سنائی دیتا کہ فلاں گھر میں کنڈے ہوں کچھ تو مہنگائی نے بیڑا گار کر دیا لوگ باز آ گئے کہ یار ایسی بدا سے بچے ایسے کام سے پرے مارو گول وہ پیسے نہیں تھے نا کہیں اس لیے چھوڑ گئے کئی کو سمجھ آ گئی کہ ہاں ہاں یار کام تو ہی ایسی وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہم سن نکل آتے ہیں پیر ان کی کرتے ہیں یہ کیا بات ہے اللہ ہو لیکن سے پردہ کیا تھا ان لوگوں نے کونڈے کیوں بنائے بائیس رجب کو اکیس کو کیوں تیئیس کو کیوں چوبیس کو کیوں نہیں؟ کیونکہ اس دن امیر بہروں بر امیر المومنین امیر المسلمین امیر المجاہدین کاتے وے برادر نسبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ برادر آف لا اللہ ہو آتنا بڑا اتنا بڑا مقام رکھنے والا صحابی ہمارے دلوں کی دڑکن اللہ کی قسم بالکل پکا سچا جنتا ایسا جنتی اور صرف جنتی بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا جنتی لشکر کا امیر بھی ہے ایک ہوتا ہے جنتی ہونا ایک ہوتا ہے جنت کا جو لشکر ہے اس کا امیر ہونا فرق ہے نا اس میں ایک تو امیر ہے جنتی ہے عام سا جنتی ہے انشاءاللہ ہم سب مباہدین انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم ان اللہ جنتی اللہ ہم سب کو جنت کی راہ پہ چلائے ایک ہوتا ہے جنتیوں کے لشکر کا امیر اس کا تو مقام ہی اپنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے بیدار ہوئے تو مسکرار رہے لبوں پہ مسکراہٹ تھی چہرہ تم تمار آمیہ رام کہتی ہیں رضی اللہ تعالی پیارے ابھی کیوں ہنس رہے ہیں خیریت تو ہے کیا دیکھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ بہری بیڑے پہ سوار ہیں اور اسلام شریعت کے نفاذ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں پیش قدمی کر رہے ہیں اللہ ہوا ہے اور یہ بھی تین گوئی تھی محمد الرسول اللہ کی اللہ کی قسم کہ اللہ کا دین الہ الا اللہ شریعت محمدی حاکمیت الہائی سمندروں میں بھی میرا رب قائم کرے گا میرے اس پہ عمل کریں گے میرے صحابہ کے لیڈران کمانڈران صاحب یہ سارے کے سارے ان اللہ تعالی حاکمیت الہی کو نافذ کرنے کے لیے سمندروں تک پہنچیں گے پیارے حبیب نے فرمایا یہ جو لشکر ہے نا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندروں میں بھی جہاد کرے گا وہ سارے کا سارا جنتی صحیح مسلم ہے سارے کا سارا جنتی امیں رام کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تڑپ دیکھو جنت کی. بی بی کے اندر بی بیوں کے اندر بھی جنت کی تڑپ دی. آج کی بی بیوں کے اندر تو نہیں ہے نا پھر بات کرتا ہوں کہتے ہیں بی بیوں کے بارے میں کیوں کرتے ہو ان کے پردے کی بات کیوں کرتے ہو ان کو بازاروں میں نکلنے سے منع کیوں کرتے ہو ہوئی ہم نے تو کرنا ہے کیونکہ ہمیں قرآن و سنت یہی حکم دے رہے ہیں صاحبہ کی سیرت اور صحابیات کا عمل یہ سکھا رہا ہے بییاں جنت کی طالب تھی سوٹ بوٹ دیورات یہ پسے پوچھ ڈالتی تھی سب سے پہلے جنت جیسے جوہلانہ جو نعرہ لگایا گیا تھا نعرہ تو یہ ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے اسلام لیکن اس کے متبادل لگایا گیا لیکن بیبیاں وہ کہتی تھی دیور چھوڑو لبار چھوڑو یہ سارا کام یہ پتلے کپڑے ارے محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت الزارا جب شادی ہوئی کوئی مجھے علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ مجھے بتا دے کوئی بھی کہ محمد اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے نیا سوٹ پہنا کے بھیجا دے. باوجود اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رابر اور رنمان صحابہ کے امام پوری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں پرانا کپڑا ہے وہی اسی لباس میں رخصت کر دیا اللہ کیا حوالہ وہاں پہ ڈیمانڈ سوٹوں کی نہیں ایمان اور جنت کی ہوا کرتی تھی کہتی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے میں بھی اسی گروہ میں ہوں آپ نے ہاں ہر تو بھی اسی گروہ میں ہوگی جنتی لشکر میں ہو اور وہ لشکر کس نے بنایا تھا وہ بیری بیڑا کس نے تیار کیا تھا جب سمندر کے اندر یہ بیری بیڑا اترتا ہے مدینے میں اعلان ہو جاتا ہے اور لوگوں مسلمانوں نے بیروی بیڑا بنا لیا ہے اب زمین تو زمین خوش کی تو خوش کی اب تری اور سریا اور سمندروں میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہو لوگ نکلے کہ یہ بیڑا عام بیڑا نہیں تھا یہ بیڑا جنتی بیڑا تھا لوگ نکلے تھوڑا دور دھڑ نکلے بہت بڑی تعداد پہنچ گئی وہاں ان حرام بھی پہنچ گئی گرتی پڑتی گڈی اور پہنچ گئی سارے سوار ہو تھے یہ جمتی بیڑا ہمیں پتہ چل دے کہ جناب فلاں جگہ جنتی ہے تو کیسے ہوگا اور ریاض الجنہ ہے نا ادھر مسجد نبوی میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے دھکے دے دلا کہتا میں یہاں دھو رکھتے پھڑ لوں یار ریاض الجنہ بھیڑ لگی ہوتی ہے سابت سوار ہو رہے ہیں کوئی گوڑا ہے وہ بھی دھکے کھاتا ہوا اندر داخل ہو رہا ہے ارے یہ جنتی بیڑا ہے یہ جنتی لشکر ہے سارے داخل ہو رہے ہیں اور ان سارے لشکریوں کا ان سارے جنتی لشکر کا امیر سیدنا امیر میرے رضی اللہ تعالی سال جنتی لشکر کا میر سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ سال جس جو زبان نبوت تھے جو زبان نبوت سے جنتی لشکر کا سردار اس کی وفات کا دن ہے بائیس رجب اس کی خوشی میں یہ قرآن میں تحریف کرنے والے دس بارے وہ بکر کی بکری کھا گئی یہ کہنے والے قرآن تو یہ ہے ہی نہیں امام مادی لے کے آئیں گے یہ کہنے والے ان لوگوں نے بائیس رجب کو کونڈے کی رسم بنائی تاکہ خوشی منائی جائے امیر ماویہ کی وفات کی وہ ماویہ رضی اللہ تعالی کائنات کے حبیب کو وضو کروا رہے ہیں وضو کروا رہے ہیں پیارے محبوب نے دیکھا امیر ماویہ کی کمیز پھٹی ہوئی ہے در دیکھا میرے کارکن کی میرے ساتھی میرے ساتھی کی کمیز پھٹی ہوئی اور میں سالم قمیض اللہ ایسا رہبر و رہنما لیڈر ہونا چاہیے میرا تھا بھی اپنا کرتا اتارو فٹافٹ اتارے کا ماویہ یہ پہنا کہتا ہے یہ لو یہ پہنا ماویہ ساری زندگی نبی کا کرتا کہتا ہے ایک یا دو بار پہنا ساری زندگی سینے سے لگا کے سنبھال کے رکھا کہ جب امیر ماویہ مرے محمد ال رسول اللہ کے کرتے میں مجھے دفن کرنا اسی میں کفن دینا جس کو نبی اپنا کرتا پہنا جو محمد ال رسول اللہ کی بیگم مومنو کی ماں کا بھائی کاتے بھائی قرآن لکھنے والا اس کی موت پہ یہ خوشیاں مناتے ہیں میں اس لیے کہتے ہوتے ہوں وہ تم منائیں وہ تو ہیں ہی دشمن لیکن سنیو تمہارے اندر کو یہ غیرت ہونی چاہیے باقی معاملہ تمہارے اپنی جگہ اس معاملے میں تو غیرت کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہے اور کتنا بڑا مقام ہے اس لیے میرے بھائی بائیس رجب کو کونڈے منانا یہ بالکل غیر قری ہے یہ بدعت ہے بدعت ہے اور اس کو منانے والے جو لوگ ہیں وہ مکفرہ بدت کرنے والے ہیں انہوں نے آگے یہ بدعت غیر مکفرہ بنائی ہوئی لیکن بیسک بنیادی طور پہ وہ لوگ بدعت مکفرہ اور مو مو ان کے اوپر اجماع ہے کہ جو قرآن کی تحریف کا قائل ہے قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ نامکمل ہے تو وہ شخص کافر ہے مرتد ہے بالکل شریعت اسلام تھے وہ خارج اس میں اجماع ہے سوال کرتے ہیں یہ کافر ہیں کہ نہیں ہاں اس میں تو اجماع ہے میرے بھائی میں کیا کہوں میں تو طالب علم ہوں میں کون فتوا دینے والا ہوں اس پہ سننا وال جمع کے اجماع ہے کیا ایسا شخص کافر ہے جس کے یہ عقیدے ہوں ان میں مشکل کشا علی کو ماننا اللہ کو چھوڑ کے یہ بھی شامل اور یہ بہت سارے گروہ ہیں جو پدا سے مکفرہ کرتے ہیں چلے جمعہ میں وضاحت کی تھی وہ میں نے احمدیوں کا ذکر کیا تھا ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کی زندگی میں دے وہ کہتے ہیں دیکھیں احمدی نہ کہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے تو لہذا ایک نسبت سے احمدی تو ہم ہیں جیسے محمدی ہوتا ہے ویسے احمدی ان کو کہو یہ قادیانی ہیں یہ بھی ہیں یہ نبی کے دشمن ہیں اور جہاد کے دشمن ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاد کو مانتے ہی نہیں ہیں صرف منکر جہاد بھی ہیں کہتے ہیں فلاحی ہی کام کرو فلاحی کام کرو بس یہ, یہ کرتے رہو جہاد کا نام نہیں لینا اور محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اس کے مقابلے میں اپنا نبی انہوں نے کھڑا کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی وہ قادیان کا رہنے والا یہ سارے کادیاانی مرزائی اور اس عمل کی وجہ سے یہ مرتاد اور کافر ہے اس میں علماء آ کے ہی جمعہ تو اس لیے میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے عمل کی توفیق دے جو کچھ آپ کو سمجھ آیا اگر اس میں کمی بیشی ہوئی اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ آپ کو جو سمجھ آیا آپ کو سمجھنے کی توفیق اور عمل کی توفیق دے وہ آخر و محترم بھائی آج کا جو موضوع میں نے بیان کیا اس کا لب لباب یہ ہے جو بھائی پہلے آ جاتے ہو نہ تو سمجھ آ جاتی ہے بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کسی قسم کی انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو آپ آئے تو ہو جمعہ آگے آئے نا صاحب بھائی اب اگر آپ نماز اذان جمعہ سے پہلے آ جائیں گے تو پورا پورا اجرپا پا جائیں گے پورا پورا اجر پا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ صبح کا ناشتہ کر کے آ جانا چاہیے ٹھیک ہے مسجد میں بیٹھنا اپنی جگہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر تو یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں سورج جمعہ کے اندر کہ ازانودی اسفلادی می یوم جمعہ کہ جب نماز اذان جمعہ ہو تو پھر مسجدوں کی طرف آ جاؤ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں سے باہر ہوتے تھے اذان جمعہ کے ٹائم پر وہ آ جایا کرتے تھے جو صبح آ جائے ٹھیک ہے لیکن قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ اپنے کام کا چھوڑو جب اذان جمعہ کا وقت ہو جائے اس وقت تم آ جاؤ ازان جمعہ سے پہلے پہلے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو اجر ملتا ہے یاد رکھیے میرے بھائی آپ وقت پہ آئیں گے ان میرا جو معاملہ ہوتا ہے سمجھانے کا وہ آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا اس لیے وقت پہ آئیں گے پورا پورا اجر ملے گا ان اللہ اب بھی اللہ تعالیٰ جن کو نہیں پتا تھا ان اللہ اللہ پورا اجر اطاف فرمائے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں تو مختصر یہی ہے میرے بھائی کہ آج کا مقصود یہ تھا کہ ایسی بدت ایسا دین میں نیا کام کرنے والا شخص کہ جو کام کفریا نہیں ہے شرکیا نہیں اگر وہ کر رہا ہے تو ایسا شخص مسلمان ہے معاشی ہے گنےگار ہے خطا کار بہت بڑا گنےگار لیکن مسلمانیت سے خارج نہیں اہل سنت نہیں ہے وہ اہل بدت میں شمار ہو گنے گار ہے گناہوں کی دھولنے کے بعد وہ شخص جنت میں جائے گا لیکن جو ہے وہ گنےگار ہے اہل بدت میں شامل ہے اس کو آپ بات کو سمجھیے اور ان لوگوں کی اصلاح کا پہلو رکھ کر ان کو دعوت دیجئے قرآن و سنت سکھائیے ویسے ہی وہ تعصب رکھتے ہیں ہماری بات نہ سنیں بھائی یہاں نبی کو پتھر پاڑ رہے ہیں بات پھر بھی سمجھا رہے ہیں وہ پتھر مارتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ بات سمجھو نبی بھی منحص جو ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ شاء اگلے جمعہ میں ان ہم توحید پر اتباد شروع کریں گے توحید پھر اللہ کی پہچان کس طرح اللہ کی ذات صفات یہ سارے معاملات انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے جتنے بیمار ہیں جتنے بیمار ہیں ایک بھائی ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا سب بھائی بیٹھیں میں بھی خطا کار ہوں تو اللہ تعالی سب مل کے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن سکتا ہے اللّہ تعالی ان کی والدہ کو صحت یابی عطا فرمائیں اور اسی طرح میرے سسر ہیں ان کو بھی دل کا مسئلہ ہوا ہاسپٹل میں داخل ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یابیت فرمائے اور جتنے بیمار جن کے مجھے نام پتا ہیں جن کے نہیں پتا جن ساتھیوں نے کہا اللہ سب کو صحت یابیت فرمائے اللہ ان کو ایسی صحت دے کہ بیماری قریب نہ رہے اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے جتنے نیک فالح مواحدین دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے اللہ سب کی مفرت فرما اللہ ان کے سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ ہم کو حرام رشتے محفوظ فرما لے اللہ ہم سب کو رش حلال کھانے کی توفیق دے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولا نرینہ نرینا فرمائے جن کی اولادیں اللہ ان کو نیک سالے بنائے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت یابیتا فرما دے یا اللہ ہم سب کو دھوکے سے بچا لے پریب سے بچا لے جھوٹ سے بچا لے غیبت سے بچا لے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچا لے یا اللہ اپنی نافرمانی فرمانی سے بچا لے یا اللہ ہم سب کے اپنے دین کا کام لے لے یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا لے پوری دنیا پر اسلام کا نفاذ فرما لے اور نفاذ شریعت کے معاملے میں یا اللہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے سب کی شہادت قبول فرما لے یا اللہ پوری دنیا پر نظام محمدی نافذ فرما دے یا اللہ قرآن و سنت کا جو ہے قانون نافذ فرما دے یا اللہ اس مسجد کو اس اپنے گھر کو آباد فرما دے قائم کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما دے یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے ان بھائیوں کو بھی یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر اسلام پر یا اللہ ہمیں جب بھی موت آئی ایمان کی حالت میں شہادت کی موت آئے اما بعد فائنہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر